الصلاة والسلام عبی بلوۃ علی يا نور اللہ پیارے محترم اسرائیم بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین آج انشاءاللہ اللہ سبق نمبر مدنی قاعدے کے جو دس نمبر ہیں اس کی آخری چار فطروں کی انشاءاللہ اللہ مشق کریں گے لہذا تمام اسلائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین مدنی قاعدے کا سبق نمبر دس نکال لیجئے پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین جیسا کہ اس سبق نمبر دس میں ہم جو مشق کر رہے ہیں اور تمام سابقہ اسباق کے قواعد کی دہرائی کا سلسلہ بھی جاری ہے تاکہ مزید ان قواعد میں پختگی اور ان پر عمل کرنے میں مزید آسانی ہو لہذا تمام اسرائی بھائی اس بات کو خوب توجہ کے ساتھ ذہن میں رکھیں کہ سابقہ جو بھی اسباق ہمارے گزرے ہیں حروف کی ادائیگی ہو یا حروف کی صفات حروف کو ان کے مخرج سے ادا کرنا اور ان کی تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کرنا اور اس سبق نمبر دس میں جو سابقہ اسباق گزرے یعنی حرکات کا خیال رکھنا کہ صبر زیر پیش کی ادائیگی درست طریقے سے ہو تنوین کی ادائیگی درست طریقے سے ہو جس طرح ہم نے سابقہ اسباق میں ان کی مشق کی حروف مدعا کی مشق جو ہے وہ درست طریقے سے ہو کھڑی حرکات ہوں یا حروف لین ہوں حروف مستعلیہ ہوں ان تمام قواعد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے مزید اس میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آسانی ہوگی لہذا تمام اسرائیل بھائی خوب توجہ کے ساتھ انشاءاللہ اللہ مل کر مش کریں گے دہرائیں گے تو آسانی ہوگی اس بات کو پھر بھی ذہن میں رکھیے گا کہ ہر حرف کا اپنا اپنا مخرج ہے ہر حرف کا نکلنے کی اس کی جگہ ہے اس کا مقام ہے جب تک کہ وہ مخرج سے ادا نہ ہو وہ درست ادا نہیں ہوگا اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھیے گا کہ حروف میں کسی قسم کا بگاڑ نہ ہو اور مدنی قاعدے کے ابتدائی میں جو مخارج کی لسٹ موجود ہے اس لسٹ کو ملاحظہ فرما کے اس کو بھی یاد کر لیں اور اس میں باقاعدہ لکھا ہے کہ کون سا حرف کس جگہ سے ادا ہوتا ہے اب انشاءاللہ ہم سبق نمبر دس مدنی قاعدے کے ستر نمبر تیرا کی انشاءاللہ مش کریں گے لہذا تمام اسرائیم بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین خوب توجہ کے ساتھ اس کی علیہ علی وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم يا زبر يا سياها دال یا زبر دئی یا دئی ہا زیر ہی یا دئی ہی, ہی یا دئی ہی, ہی تو یہاں پر زبر ہے اور زبر کو کس طریقے سے ادا کریں گے معروف پڑھیں گے اور آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے ماشاء اللہ اور ہی یا ہی یہاں قاعدہ کون سا ہے یا ماشاء اللہ تو نرمی کے ساتھ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھیں گے یا دئی ہی دئی ہی ہا یا زبر ہے پیش سو ہے سو شاہ کو نرمی کے ساتھ پڑھیں گے اس میں سیٹی کی آواز بالکل پیدا نہ ہو اور نہ ہی اس کی حرکت یعنی پیش دراز ہو ہی سو ہے وائ یا زبر وائی بَءِشُ بَءِشُ غَيْبُ غَيْبُ غَيْبُ غَيْبُ سِينٌ زَبَر سَ سِينٌ زَبَر مِيمٌ كَادَ زَبَر مَ سماوة. سماوة. تا دو تین سن وہ کو اس کے مقرص سے ادا کرنا ہے اور وہ کو اس کے مقرص سے ادا کر کے پھر اس کی جب حرکت ادا کریں گے اب دیکھیں گے کہ حرکت اس پر کون سی ہے سما تو کھڑا زبر ہے کھڑا زبر ایک الف کی مقدار اسے کھینچ کر ادا کریں گے کہ الف مدہ کے قائم مقام ہے اور جب اس کی اس کا کھڑا زبر ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھول دیں گے لیکن وعو کو پہلے اس کے مخرج سے ادا کریں گے حرف اپنے مخرج سے ادا ہونے کے بعد پھر اس کی حرکت ادا کریں گے اور حرکت ادا کرنے کرتے ہی اس بات کا خیال رکھیں گے کہ جو حرکت ہے اس کے ادا کرنے کا معیار کیا ہے اگر وہ صبر ہے تو آواز اور منہ کھول دیں گے اگر زیر ہے تو آواز کو نیچے گرا دیں گے اور اگر پیش ہے تو ہونٹوں کو گول کر دیں گے لہذا اس کا مخارج کی لسٹ میں آپ اس کا مخرج آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں کہ وعو کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی گولائی دونوں ہونٹوں کی گولائی واو, واو, واو تو ہم نے جیسے اس سبق نمبر دس میں اب جو مشق کر رہے ہیں تو اس کو جو پڑھ رہے ہیں پہلے حرف اپنے مخرج سے ادا ہوگا یعنی ہونٹ گول ہو کر یہ مخرج سے وا ادا ہوگا پھر اس کی حرکت جب ادا کریں گے تو پھر آواز اور منہ دونوں کھول دیں گے اب اس پر زبر ہے بساؤ کا تو ایسا ہوتا ہے کہ احتیاط نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے واؤ کا مخرج سے ادا نہیں کیا جاتا یعنی ہونٹ گول نہیں کیے جاتے جس طرح کرنے چاہیے اور جس طرح اس کو ادا کرنا چاہیے جیسے سم یہ،, یہ اس کا درست طریقہ ہے سین واتن تین اب یہ کو پہلے اس کے مخرج سے ہم نے حرف کو ادا کیا پھر اس کی حرکت کو بڑھا و تین سین کابر کام زیر لی, زیر لی, لی قلی قلی قلی اب حرکت کو اب سن رہے ہیں اس کی آواز کو بھی کہ حرکات کو ہم دراز نہیں کر رہے اور اس کو دراز کرنا بھی نہیں قرآن پاک میں جب بھی آپ کلاوت کریں گے تو اس بات کا خیال رکھیں گے کہ زبر زیر پیش دراز نہ ہو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے ان کو معروف پڑھنا ان تین باتوں کا خیال ہمیشہ رکھنا ہے زبر زیر پیش کی ادائیگی کے وقت کہ بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھنا ہے ان تین باتوں کا خاص طور پہ زبر زیر پیش کی ادائیگی میں خیال رکھنا ہے کالی کالی میم کڑا زبر ما کالی ما, ما تا دو زیر تین کالی ماں تین کالی ما تین میم کو ہم نے دراز کیوں کیا اس لیے کہ اس پر کھڑا زبر ہے ماشاءاللہ اور کھڑا زبر ایک الف کے برابر کھینچ کر ادا کریں گے ماشاء اللہ کالی ماتین لام زبر لین یا زبر شعی شی دو پیش ان ل شع اُن ل شع ان, ان اب اس سطر نمبر تیرہ کی دورائی روا میں کرتے یا دئی ہی تین لونکہ مدنی قاعدہ جو ہے یہ بنیاد ہے یہ بنیادی حصہ ہے اگر مدنی قاعدہ درست طریقے سے ہم پڑھ لیں یا کسی کو بھی آپ پڑھائیں سمجھائیں تو ہر حرف کو وضاحت کے ساتھ عمدگی کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ اس کے مقرج سے اور تمام خوبیوں کے ساتھ ادا کر کے چاہے وہ حجے میں یا مفردات میں ہوں چاہے مرکبات میں ہوں چاہے وہ حجے کے کالمات میں ہوں تو اب ان کا صحیح درست مخرج سے ان کو ادا کریں گے یا ادا کروائیں گے تو انشاءاللہ مزید آسانی ہوگی تو اس بات کا مدنی قاعدہ چونکہ بنیاد ہے اور بنیاد کو ہم نے بہتر بنانا ہے تاکہ آگے پرانے پاک کی تلاوت کے وقت کسی قسم کی خامی نہ رہ جائے تو اس بات کا خیال رکھیے گا اب انشاءاللہ اللہ ستر نمبر چودہ قاف پیش ربر رئی اِن ار شین دو زیر شین کوئی شین کوئی شین, قرائی شین, قرائی شین, قرائی شین با زیر آ بی آ بی آ یا یا زبر یا کھڑا زبر یا زیر تی بی نونف زبر تینا نیم زیر می ہا کھڑا زبر ہا دال دو زبر دن آرلی دن دن عالی آم زیرکی دو پیش بن کیتا بن کیتا بن کیتا بن پیش کو جب ادا کریں گے تو ہونٹوں کو گول کریں گے کیتا بن سی زبر سا لام, زبر لام سلا دو پیش من زب س لوپش من سلام سین میں سیٹی وقت پیدا کریں گے لام کو ایک علیف کی مقدار کھینچ کر ادا کریں گے سلام سلامن اب ستر نمبر پندرہ واؤ پیش او واؤ پیش او دا دا زیر زی سلام زل کو نرمی سے پڑھنا ہے حمزہ کو ہم نے دراز کیا اسری کے آگے وہ مدہ ہے وہ ساکن سے پہلے پیش ہو تو وا مدہ ہوگا اور یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا اب یہاں یا مدہ بھی ہے وہ مدہ بھی ہے دونوں کو ایک الف کی مقدار برابر کھینچنا ہے اور نون کے ساتھ الف ہے الف مدہ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا تو ان تینوں حروف کو ایک ایک الف کی مقدار میں کھینچنا ہے لیکن معروف طریقے سے او وی نون علی اوزینا اوزینا حمزہ واؤ پیش یا زیر تی تی او او تی تی جب او پڑھیں گے ہونٹوں کو گول کریں گے اور تی جب پڑھیں گے تو آواز کو گرا دیں گے او تی نون الف زبر نا او تینا, او تینا, او تینا, او تینا حمزہ یا زبر حی او حی نون الف زب نا او ہائی نا او اس میں کون سا قاعدہ ہے ماشاءاللہ اللہ حروف لین کتنے ہیں دو ہیں کون کون سے ماشاء اللہ اللہ سے وجل مزید آسانی فرمایا ماشاءاللہ اللہ آپ کو قاعدہ یاد ہے ماشاءاللہ اللہ تو یہ وا لین اور یا لین وا لین کب ہوگا وہ ساکن سے پہلے ماشاء اللہ اور یا ساکن سے پہلے تو ان کو کس طریقے سے پڑھنا ہے نرمی کے ساتھ معروف پڑھنا ہے یعنی چار باتوں کا خیال رکھنا ہے بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے نرمی کے ساتھ معروف پڑھنا ہے او حی نون الف زبر ن او ہے نا اس کو مجبور نہیں پڑھنا او ہے نہیں پڑھنا بول کے او حاؤ ہے أو أو أو أو أو نون وا پیش نو ہا یا زیر ہی نو ہی ہا ا زبر ہو ہی ہا اور ہا میں بھی فرق ہے ہا کو وسط حلق سے ادا کرنا اور ہا کو ابتدائے حلق سے ادا کرنا ہے نو ہی ہا ہی ہا نو ہی ہا نو ہی ہا جب نو پڑھیں گے ہونٹوں کو کامل گول کریں گے اور ہی جب پڑھیں گے تو آواز تو گرا دیں گے اور جب ہا کہیں گے تو آواز اور منہ دونوں کھولیں گے نو ہا ہم زرا زبر آؤ پیش ت جو زبر کی ادائیگی کا معیار ہے اس کو پیش نظر رکھے گا زبر کو جب بھی ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھول کر ادا کریں گے یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے گا ہر ہر حرکت کی ادائیگی کا ایک طریقہ ہے وہ طریقہ ہم مشق کرتے آ رہے ہیں شروع سے سبق نمبر ہم نے تین میں بھی چار میں بھی اس کی پریکٹس کی تھی مشق کی تھی کہ زبر کو جب بھی ادا کریں گے تو آواز اور منہ کھولیں گے جیسے آ, اب پیش جب پڑیں گے تو, تو آ تو ان کے جو معیار ہیں آواز کھولیں گے تو یہ وضاحت کے ساتھ ادا ہوگی اگر آواز نہیں کھولیں گے تو درست طریقے سے زبر ادا نہیں ہوگی آ نون یا زیر نی نی آ نی زب آر می آ می آؤ پیش مب اس کے ساتھ جو آگے عالیف ہے یہ نہیں پڑھیں گے آ آمینو, آمینو آ یا زیر بی آ مینو بی, بی, بی, بی سطر نمبر سولہ تا پیستو دا يا زير دي صار يا ريني تو رو تو دي رو تو نون زبر ہا انف زبرہ تدی رون تدی رون س زبر س لا الف زبر لا فلا, فلا تا زبر تلا تی یا زیر می پلا تم لام وا پیش لو پلا تمیلو پلا تمو انبر م مف تیم ویش م نو یا نی ما نی ما نی فا زبر فا لام ان زبر لام فلا زبر تا فلاؤ پیش تا تا فلا تا لو فلا تلو پلا تال نون یا زیر پلا تالو مون فَلَا تَلُومُونِي سَأَرْحُمُونِي فَلَا تَلُومُونِي سَأَرْحُمُونِي وَاو زَبَر وَ الله لَام اَلِف زَبَر لا ولا یا پیش یو ولا یو ہے یا زیر ہی ولا یو ہی پو پی والا یو شی پو نون زبرنا والا یو ہی پون والا یو تو یہ آج ہم نے مدنی قاعدے کے سبق نمبر دس کی مکمل الحمد یہ مشق ہماری ہو چکی اب انشاءاللہ شاء اللہ از وجل کل گیارہویں سبق کی انشاءاللہ اللہ مشق کی ترکیب کریں گے انشاءاللہ لہذا تمام اسرائیم بھائی اس سبق نمبر دس میں سابقہ جو بھی قواعد گزرے ہیں ان تمام کو پیش نظر رکھتے ہوئے مزید اس کی مشق کیجیے گا اللہ از مزید آسانی عطا فرمائے پیارے میٹھے اسرائیم بھائیوں اور میرے مدنی چینل کے ناظرین اب ان شاء اللہ قرآن پاک کے تیسویں سفارے اما کی سارے الزلزال انشاءاللہ مش کریں گے لہذا تمام اسرائی بھائی اور میرے مدنی چینل کے ناظرین سورت الزلزال لیجیے ان شاء اللہ اس کی مش کرتے ہیں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالیٰ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن إذا سلفلت الأرض سلسالها ابو زل ایال کو نرمی سے پڑھیں گے اور آگے زل یہ زا ہے اس کو سختی سے سیٹی کی آواز میں پڑھیں گے اور ابو کو اوپر پڑھیں گے کو گپ پڑھیں گے زیل دونوں ذا میں سختی سیٹی کی آواز پیدا ہوگی إذا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وو الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا ایس کال ایس کال یا سا سا کو نرمی سے پڑھنا سی ڈی میں پیدا نہ ہو واج ات اوبو ایس کال و يوم اذ تحدث اخبارها يوم اذ تحدث اخبارها يوم اذ الله يَوْمَ إِذْ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِّيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ بِأَنَّ, ربك أوحى لها بأن ربك أوحى لها يَووم إبي يصدُرٌ سأَتاتا یور ہوں اب جب ملائیں گے تو پھر تا کو لام سے ملائیں گے یو می دور سوٹ تلی یو روہ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 مس کال نہیں پڑھیں گے سین کی آواز سیٹی کی آواز پیدا نہ ہو مس ک مس یعنی فرا زبان اوپر کے سامنے والے دو جو دانت ہیں اس کے اندرونی کنارے سے لگائیں گے سا نرمی کے ساتھ تو اس کو مس کال مس پڑھیں گے لال کو بھی نرمی سے پڑیں گے ضرورت خیر وم ایل مس کال ہے قال ذره الشرين يا رب قد الله العظيم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد